اے آمان وال انصاف پر خوب کام ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا آ رشتہ داروں کا جس پر گواہی دو وہ غن ہو یا فقر ہو بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو اگر تم ہیر پھیر کرو آمن پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے